جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کیونکشا فکیم فلام توا ان تاجل اور توڑ اللہ کا نہبیرہ اے کھڑے ہو جاؤ کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ سورہ عال نے کیا کہا تھا اللہ کائم قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں کہلے ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی لہٰذا ادو قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانے دینی ہوگی کوہجیں کرنی ہوگی اشار کرنا ہوگا قربانیاں دینی ہوگی تبدیل غالب ہوگا لیکن یہ اندازہ کیجیے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا صرف صرف پتا ہی نہیں کہ جسٹس کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں قانون کی اہمیت ہے تعزیرات کی اہمیت ہے جوڑ کا ہاتھ کاٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپارٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طریقے سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے مچھر پھول جاتا ہے ہمارا خون پی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو نا یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسری ڈالتی نہیں ایک طرف بھوک ہے کاگل فخر و کون کفر یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں آگل ہو جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی حفاظت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو ضرور کاٹو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بحالات موجودہ آپ کو قانون راست کر لیجیے فائدہ ہوگا ہرام ہو کو بلیک مارکنگوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے بارڈر جمع کی ہوئی ہے چھوڑ کے ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈر کا کرا فائدہ وہ نہ ہوگا اصل یہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے مہاز اللہ لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے دین دین لا جو ہے وہ سبسر کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سب سر کرتا ہے خدمت کرتا ہے جو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون حافظ کرو یہ ہے جو کہ اصول ہے یا یو نوی نامن کو قوامین بالکش شہدا یہی مضمون سورہ ہے میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء صرف یہ کس میں ترتیب بنائی گئی ہے یا یو نوی ناملو قلم قوامین علی اللہ شہدا بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہیں گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے معلوم اللہ اور قسط یہ مترادف ہے یا نام الکول قوامین شوہدا فک ہاں یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو ابھی والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہوں بلقربین تھا تمہارے قرابتداروں کے خلاف جا رہی ہوں تمہارا تعلق عدم کے ساتھ انصاف کے ساتھ قسط کے ساتھ ہے رشتے داری کے ساتھ نہیں یہ پورا غذین اور فقیرا ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے تو خیر حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں یقن ذلیم اور فقیر فلاح اعلی بہماں چاہے وہ شخص ذنی یا فقیر ہے دونوں کا پشپنا اللہ ہے دونوں کا کفیل اللہ ہے تم نہیں ہو کفیل تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو, جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ ماں کی کرنی ہے نہ بائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے لگینا مروق قمام نبی کشن شہدا اللہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں دیکھیے شہادت اعلیٰ لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لیے گواہی یہ اللہ کے گواہ جو تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائے ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے اس کے علم بردار ہو اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تل منظر لگانے کے لیے اپنے آپ نکمر کس میں بڑا بڑا انصر دیکھونیجن اور فقیر الف اللہ اولا بحما ان کا خیرخا اللہ ہے فلاح تب, تب ہوا تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو انت عادل تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ و ان تلبو اور توڑ اگر تم زبانوں کو دل دل دل بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے جو تو اس طریقے سے کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں غلط بات نکل نہیں رہی ہے ان تئیں ہوں اور توڑ ہوں یا تم اعراض کرو گے بچ جاؤ گے منہ موڑ لو گے پہل تاہ نہ بیما تعمل نہ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ وبار کا اہم ترین مضمون ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر دوست نے نادل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر دوست نے پہلے نادل فرمائی ایمان والو ایمان لاؤ کے معنی دار ایک ایمان ہے اقرار السان وہ تو تمہیں حاصل ہے وہ تمہیں طور پر حاصل ہو گئے. مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ ایمان مل گیا یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے ان میں پچے بھی تھے کوئی کچے بھی آ گئے انہوں نے بھی کہا شدو اللہ اللہ شدو اللہ محمد اور رسول اللہ وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا اس ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا شد اللہ الہ الا علی اللہ ہو شد اللہ محمد رسول اللہ وہ صاحب و مومن ہے لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے نہیں ایمان کیا ہے یقین ہے کل بھی کیا یہ نوین عامل ایمان لا اللہ پر اب ہم ترجمہ کریں گے یوں کہیں گے ایمان لا اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے اور یہ صورت ادا ہوگا جب اللہ اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سویا رات میں ولاکن اللہ حمافی کلب اللہ نے ایمان کو تمہارے رزد محبوب بنا دیا اسے تمہارے دلوں میں کھما دیا اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت لارا ہوا امن ناتھ کولم کو میں نو الاقن قلو اسلم فل ایمان وی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہر بھی ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے ہیں ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے اقرار و لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روح سہلکن کی طرف ہو رہا ہے نوراسکن کی طرف ہو رہا ہے وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان ایمان نہیں تھا یا نمنو آمنو مل رہا ہے وہ رسول کتاب نزل نزلہ <آلا> رسول قرآن کے لیے لفظ نزلہ وہ <سؤال> من لذم اور تورات کے لیے انزلہ <سؤال> اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نادر کی گئی تھی وہ من بِاللَّهِ مل جو کوئی کہر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا وہ اس کی کتابوں کا بھروسوں ہی اور اس کے رسولوں کا وہ یوم اور قیامت کے دن کا فقت بل لالم تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہے ان میں لذین آمن سمکر سما آمن سمکر سُمَّ دادو کفرم لم بشریل منافقین ابین عضابن علیما دیکھیں یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن بھی منافق ہو گیا ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے جو فیصلہ کر کے جو ہم پورا عال امداد میں پڑھ آئے ہیں صبح ایمان کا اعلان کریں گے شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے مستد ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہے ہم ایمانداری نہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ شعوری منافق ہوا غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے نکلا وہ کانٹوں بڑا بستر اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے وہ ارادہ وہ پختگی نہیں ہے ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہوش ہو ان کا کیا ہوتا ہے کچھ دو قدم چلے کچھ پیچھے ہٹ جائے کچھ چھٹک گئے کچھ چلے کچھ ہمت کی کچھ رک گئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کی ڈانٹ دپٹ کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو تو اب انہوں نے کیا کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع خود آگے قسم یہ مجبوری تھی اس لیے میں رک گیا تھا تم سمجھتے ہو کہ میں جہاز میں نہیں جانا چاہتا تم ایسا گمان تو نہ کرو مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی میری بیوی من رہی تھی میں کہیں جا سکتا تھا وغیرہ وغیرہ جھوٹی قسمیں تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا یہ یوں چلتا رہتا ہے اگر کے اوپر جو ہے وہ پڑا تو ایمان کا ہے کافر تو وہ ہوا ہی نہیں اسلام نے آیا تھا مومن ہے اور وہ اقتدار کا اس نے اعلان نہیں کیا لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا یہ مذہب زبین بین غالب آسولیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو نیچے گیا پھر آیا بڑا اوپر پھر گیا پھر آیا پھر گیا تو گیا بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے امدن نوین آمن سبہ کا بھروں کہر سے مراد نفاق ہے کفر قانونی نہیں کفر حقیقی کفر بادوی کفر باطنی اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے اسلام سے انکار نہیں کیا کفر کا اعلان نہیں کیا یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں ندی نے آمنو سبما کا بھروں سبما آمن سبمہ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا ثم داد کفرن پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے لم اللہ یکل یقم اللہ تعالی ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ولا الحم سبیلا اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا آیت میں کھول دیا کہ کا تذکرہ ہے ان, اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عزاب. یہاں تو آ جائے تو لفسو کیا ہوتا نظین ہوں تم کتاب اب قبل کم وہ نظین حج کر تم اجم کثیراتی ساری دلخ باتیں سننی پڑیں گی کروے بھوت کرنے, کرنے پڑیں گے قدم قدم پر آزمائش آئے گی در رہے منزول لینا کے سے امر اول عینا اس کے مجموعی بشری منافقین تنجی انداز ہے. ان منافقوں کو بشارہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک اذاب ال تقیر القاتین اولیا مدون ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے وہ چاہتے تھے نا یو ون یا کوئی یسوع مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے پتا ہے کل جو ہے بدل جائے تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سمپوڈ آفس ویبس ہو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر تو دوستیاں رکھتے تھے النجی میں یا تحریر قافرین اور لیا اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشپنا بناتے ہیں اور جب تغل عزت کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی بحفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں عزت کی تلاشی ہے امریکہ جانا کلنٹن صاحب سے ملنا بہت اتنی بڑا اعزاز ہے اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت نہیں ہے جو انسان ڈھونڈنے کے لیے اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا اس کے لیے جو بھی بلوبنگ ہوتی ہے اس کے لیے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو باقی جو پولیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا سی آئی اے کر رہا ہے یا کوئی اور پینڈون کر رہا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے فگر ہے جس کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ جی نے تقریب القاب اولیا اندر المومنینا جب تقور عزت کا دلدا ہے عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں کہا عزت بوٹ رہے ہو وقب نظر عالیہ کو پھر کتاب اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں یہ سورہ انعام کی آت نمبر 68 ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو ادھر تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استحجا کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے اب مکے کی آئے ہے وہ اسے مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت وہاں سے چلے جاؤ احتجاج جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ پھر وہاں بیٹھو نہیں اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے تمہاری جو حصہ جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ قد نظر اللہ اتار چکا ہے تم پر پھر کتاب اسی کتاب میں قرآن میں اندرا سمے تم آیات اللہ یقفر او جب تم شروع کہ اللہ کی آیات کا قہر کیا جا رہا ہے وہ اور ان کا مذاق ایا جا رہا ہے فلا تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حتہ یقو فی حق ان گہری یہاں کر کے پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے پھر دوبارہ آ کوئی حد نہیں کوئی اور بات ہے اس لیے دوبارہ ان کو کوئی تبلیغ کرنی ہے ان سے گفتگو کرنی ہے تعلق ان قطع نہیں کرنا لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے تب ان کے قریبت بیٹھو انسل ہو اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے ان اللہ جہاں المنافقین القافری نہ یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو الزین یا تربس اب وہ جو تمہارے گئے ایک انتظار کی حالت میں ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ کے کرپوٹ کس کر بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو جو بھی صورتحال حال سچویشن جو بھی ہو جائے ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ سے کوئی شکل کر لیں تو اللہ زیمہ یا کرم مسور تمہاری بات میں ہے منتظر ہیں سوچ رہے ہیں پر امکان حکومت ان اللہ تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے و کرم سے کالو علم رقمات ہوں وہ آ جائیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے مسلمان تھے ہمارا بھی حصہ نکال بال و گنیمت میں سے وہ امکان عبی کافرین اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو تو فتح ہونے وقت حاصل ہو جائے ان کا پڑا بھاری ہو جائے کالو وہ کہے کہ ان کافی ساتھیوں سے علم نستاحوی کا میں کیا ہم نے آپ کا گھراؤ نہیں کر لیا کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں ہم تو ووٹ بنے ہوئے تھے اصل میں آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگل میں آئے تھے نہیں ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں علم نستاحوی کا میں کم انم نا کمینل انہوں نے بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے فلّو یا بینک عمل کے اللہ یہ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین کے کے دن ول اللہ عل کافرین عال المومن سبیلا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا ان المناف انخوا دے اللہ خواہ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے ویزا کام ولاَسلا کام کو صالا جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسل بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی جو جراول الناس لوگوں کو دکھا دو کے لیے ولا یہ اللہ الا کلیلہ اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعالی و ملایا تو و الذکر الحکیم